السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی ہم ایمان بالرسول کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو یہ بتائیے کہ رسالت کی ضرورت کیا ہے کیا رسولوں کو بھیجا جانا ضروری تھا کیوں بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بہت سی ضروریات لے کر پیدا ہوا ہے کسی بھی نوزائیدہ بچے کو آپ دیکھیں چھوٹے بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کیا چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے کیا چاہیے دودھ چاہیے کچھ کھانے کو چاہیے رو رہا ہوتا ہے پیار چاہیے محبت چاہیے کیئر چاہیے پروٹیکشن چاہیے جو جوں بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ضروریات بھی بڑی ہوتی جاتی ہے جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو اچھے برے کی پہچان بھی چاہیے ہوتی ہے گویا دوسرے لفظوں میں ہدایت چاہیے ہوتی اور پھر ہدایت اس کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی کیونکہ ہدایت پر اس کے انجام کا انصار ہے اس کی کامیابی یا ناکامی کا انصار ہے ایک شخص اگر ساری زندگی اچھے سچے کھانے کھاتا رہے لیکن ہدایت سے آری ہو اپنی حقیقت سے آری ہو مقصد زندگی سے آری ہو اپنے رب کے بارے میں اس کو کچھ نہ ہو اپنے انجام کے اس کو کچھ خبر نہ ہو. تو ایسے انسان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بہت خوش قسمت ہے جس کو ہر روز اعلیٰ ترین کھانے ملتے ہیں جو وہ چاہتا ہے کھا سکتا ہے اور کھاتا ہے اگر ایک انسان کو دنیا کی ہر رعمت بھی مل جائے جو وہ چاہے اگر سے ایسا ممکن نہیں لیکن پھر بھی سپوز کہ اگر کسی انسان کو ہر وہ چیز مل جائے جس کا وہ خواہش مند ہو لیکن ہدایت نہ ملے تو کیا وہ خوش قسمت انسان ہے نہیں کیوں اس لیے کہ اس کے اور جانوروں کے طرز زندگی میں کچھ بہت بڑا فرق نہیں جانوروں کو بھی جب بھوک لگتی ہے تو وہ شکار کر لیتے ہیں اور بعض اوقات چوری بھی کر لیتے ہیں اگر ان کو کوئی لا کر نہ دے تو وہ مثلا کوئی بھیڑوں کا گلا جا رہا ہے تو اس میں سے جا کے اچھل کے ایک بکری پکڑ لیں گے تو وہ ان کی تھوڑی تھی وہ تو اس کا مالک کوئی اور تھا لیکن انہوں نے اس کو اچھک لیا کیونکہ انہیں بھوک لگی ہے اس وقت یہی جنگل کا قانون ہے ہر طرف تو آج آپ دیکھیے کہ بہت سے انسانی معاشرے بھی اسی قانون کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ ان کو حلال حرام جائز ناجائز اچھے برے اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر کھیل کھیلتے تو کیا انسان کی انسانیت پائے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے بغیر ہدایت کے ہرگز بھی نہیں تو اس لیے رسالت ایک بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ انسان کو ہدایت چاہیے تو اللہ تعالی نے بندوں پر احسان کرتے ہوئے ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اچھے برے کا فرق بتانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے تو کتنے رسولوں پر ایمان لانا کافی ہو جائے گا دو چار دس بیس ہاں سب پر سب کے سب پر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس لا افر کو بین اہدم تو ان کے درجوں میں تقسیم کی بات ہے سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس کی کیا دلیل ہے امن اور وہ تو ایک رسول کی بات ہو رہی ہے سب کی تھوڑی ہو رہی چلیے اس کی دلیل ڈھونڈ کر لائیے کہ سب رسولوں پر ایمان ضروری ہے اور کسی ایک رسول کا انکار بھی ایمان بر کے منافی ہے اچھا رسولوں پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے کیا کرنا یعنی اس کا مطلب کیا ہے رسولوں پر ایمان لانے کا سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں ٹھیک ہے ملقت باسنا فی کل امت رسول اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں جو ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے دوسری بات یہ ہے کہ سارے کے سارے رسول سچے تھے کلہم صادقون خود ہدایت پر تھے ہدایت کی طرف بلانے والے تھے یعنی خود بھی ہدایت پر تھے پھر یہ کہ انہوں نے وہ سب کچھ پہنچایا جو اللہ نے ان کو پہنچانے کے لیے کہا اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا نہ اس میں کوئی تبدیلی کی نہ اضافہ کیا نہ کمی کی یہ یاد رکھنی ہوگی بات آپ کو ٹھیک ہے کیا ان رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ سارے رسول برحق تھے سب سچے تھے ہدایت پر تھے انہوں نے سب کچھ پہنچایا جو ان کو پہنچانے کے لیے کہا گیا اور اس میں سے نہ کچھ چھپایا نہ کچھ بڑھایا نہ کچھ گھٹایا اور نہ کچھ بدلا قرآن مجید میں آتا نا فحل البلاغ پر یہ کہ سب کے سب حق پر تھے اور سب نے توحید کی دعوت دی سب کا دین ایک تھا لیکن شریعتیں مختلف تھیں ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ وہ لائے ہم اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کچھ وہ لائے ہیں ہم اس کو بھی مانتے یعنی ایمان بالکتب کی بات آ جاتی ہے لیکن ہم نے ایمان کے مانوں میں پڑھا تھا کہ ایمان میں عمل بھی آتا ہے تو عمل کس چیز پر پھر ان کی کیا سب کی کیا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم پچھلے سارے رسولوں کی تعلیمات کو مانے جو اب ان کی موجود کتابیں ان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں یعنی یہ واضح ہونا چاہیے کہ سب رسولوں کو مانتے ہیں، ان کی سب کتابوں کو مانتے ہیں، ان کے پیغامات کو کہ وہ حق پہ تھے سچ پہ تھے انہیں اپنی ڈیوٹی پوری کی ساری باتیں لیکن ہم پر لازم ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ہم عمل بھی کریں تو عمل کی تصدیق صرف کس کی ضروری ہے با جا ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے امبیا کی جو چیزیں آپ کی لائیو شریعت کے مطابق ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی چیز آپ کی شریعت سے ٹکراتی ہے تو پھر کیا ہمارے لیے حجت ہے پچھلے پیغمبروں کی تعلیم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں وائ کیونکہ حضرت عیصی علیہ السلام بھی جب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی کی پیروی کریں گے اور آپ کی شریعت کی وجہ سے پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں آپ کی شریعت محفوظ شریعت ہے اور پچھلی شریعتوں کی تکمیل ہے اس لیے ہم اس کے مکلف ہیں پابند ہیں اور جو چیز اس سے مطابقت رکھتی ہے وہ وہاں سے بھی لے لیں گے لیکن جہاں کسی قسم کی کوئی کنٹرڈکشن آئے گی تو ہم اس کو فائنل ورژن سمجھیں گے یہ میں ایک پیراگراف یہاں سے پڑھا کے پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتی ہوں ٹھیک ہے رسول اور نبی میں فرق رسول بمانہ مرسل ہے یعنی بھیجا ہوا لفظ نبی فعل کے وزن پر ہے جس کا مطلب ہے خبر دینے والا رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کا متبع ہوتا ہے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دونوں کی ہوتی ہے رسول کی ذمہ داریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام رسولوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں قرآن مجید ہمیں آگاہ کرتا ہے نمبر ایک تبلیغ دین نمبر دو کتب اور صحائف کے الفاظ اور معنی کی عملی اور قولی اعتبار سے وضاحت نمبر تین لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت نمبر چار شاہد امت کے اللہ کا پیغام ان تک پہنچ گیا یا نہیں ٹھیک ہے اچھا پھر یہ 135 کو دیکھیے تو یہاں پر اُل العزم پیغمبروں کی بات ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ شاء آپ کو کچھ چیزیں نئی بھی بتاؤں گی تو اس کو بھی ذرا سا دیکھ لیجئے اول العزم پیغمبر اول سے مراد وہ رسول ہیں جو دعوت دین میں ہر درجہ کوشش کرنے والے بہت عزم اور ہمت والے زبردست ڈٹرمینیشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور اپنے آپ کو تھکا دینے والے اور اس کی راہ میں آنے والی اذیت کو بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کرنے والے تھے آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ انبیاء کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن ان میں رسول جو ہے وہ کتنے ہیں تین سو پندرہ ہیں اور یہ ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے؟ سلسلہ صحیح ہے کہ ایک حدیث ہے آدم علیہ السلام کلام کیے گئے نبی تھے یعنی اللہ نے ان سے بھی کلام کیا اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس سدیاں تھیں ان کے اور نو علیہ السلام کے بیچ میں ایک ملینیم تھا تھاؤز ایئرس تھے اور رسولوں کی تعداد تین سو پندرہ تھی اور ان تین سو پندرہ میں سے پھر اول الازم کون سے تھے پانچ وہ جن کا ذکر پہلے کر چکے ہیں ہم کون کون سے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلام یہ اول الازم رسول ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بہت زیادہ تھکایا بہت تکلیفیں برداشت کی اور پھر بھی اپنے راستے پر جمے رہے دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں عام لوگوں میں بھی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو رخصت کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں دین کے کام میں رخصت کا طریقہ کیا ہوتا ہے جی مثلا نماز کھڑے ہو کے پڑھی چاہیے لیکن بیماری میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تکلیف میں بھی ہو تو وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانتے کہ اچھا چلو بیٹھ جاتے ہیں یا سجدہ نہیں ہو رہا تو چلو ٹھیک ہے بیٹھ کے اشارے کر لیتے ہیں. نہیں وہ حد درجے کی کوشش کرتے ہیں اللہ یہ کہ پھر بالکل ہی بے بسی ہو جائے آخری حد تک کوشش کرتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے اسی طرح جیسے فتوا اور تقوا کا فرق ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں بھائی فتوا کہتا ہے آپ کر لیں اجازت ہے آپ کو رخصت ہے لیکن تکوا کیا کہتا ہے تکوا کہتا ہے کہ میں ابھی ٹرائی کروں گا میں صرف اجازت ملنے پہ نہیں کر کے دیکھوں گا اگر میں نہ کر سکا تو پھر اور بات ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب کوئی کام سامنے آتا ہے تو وہ پہلے سے سوچ لیتے ہیں مجھ سے نہیں ہونا اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں کر سکتا ہوں تو obviously جو یہ کہے کہ میں کر سکتا ہوں لیٹ وی ٹرائی تو اس کا مقام اس کے برابر تو نہیں دونوں برابر نہیں ہوتے قائدون اور مجاہدون برابر نہیں ہوتے ٹھیک لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے کہ دونوں کے لیے اجر ہے لیکن فد اللہ مجاہدین اللقادین اجرا نظیمہ ٹھیک ہے نا تو درجہ تو اوپر ہو گیا نا ہو گیا کہ نہیں ہوا اب جو بڑے درجوں کے شوقین ہیں دنیا میں بھی کئی لوگ بہت درجوں کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ ان درجوں تک پہنچنے کے لیے کیا کرتے ہیں سخت محنت کرتے ہیں اور ہار نہیں مانتے اور کسی تھکاوٹ کو اور کسی چیز کو راہ میں آنے نہیں دیتے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے نہ جان کی نہ مال کی وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ کس طریقے پر عمل کرتے ہیں رخصت کے کہ کر ل تو بھی ٹھیک نہیں کروں تو وہ کہتے ہیں اچھا نفل ہی ہے نا خیر ہے مستحب ہے نا کر لیا تو پسندیدہ نہ کیا تو کوئی میں کافر تو نہیں ہو جاؤں گی یا کوئی مجھ پہ الزام تو نہیں ٹھیک ہے مان لیا نہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ فرائض کے علاوہ نفل ادا کرتے ہیں وہ کتنا قریب ہوتے ہیں اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اتنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں اور ان کا پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں یعنی ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی زبردست تائید حاصل ہو جاتی تو خود بخود ان کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جو لوگ بڑے بڑے درجات چاہتے ہیں اسی کے مطابق محنت بھی کرتے ہیں بے قدر القد تک المعالی عربی کا ایک شعر ہے جس میں آتا ہے بقدر قدر یعنی محنت کے مطابق تص المعالی بلندیاں حاصل کی جاتی ہے جتنی محنت کرو گے اتنی بلندی حاصل کرو گے منتلب جس نے بلندی چاہی وہ راتوں کو جاگا اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر راتوں کو تہجد میں کھڑے ہیں اور دن ان کے جہاد میں گزر رہے ہیں تو ان کی زندگی بہت مختلف ہے نا عام انسانوں سے ہمارے دن کہاں گزرے اور ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں ہم سب کو پتا ہے اچھی طرح ہم جانتے اور ہر چیز میں ہم رخصت لینے کے انتظار میں ہوتے موقع ملے تو چھٹی کریں تین طرح کے لوگ ہیں نا وہ جونہ فمن ظالم الفسی و منہ ہم مختص و من ہم سابقرات بدن اللہ ٹھیک ہے نا تو یہ درجے تو ہر جگہ ہیں انسانوں میں بھی ہیں اور باقی چیزوں میں بھی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء اور رسول میں سے تین سو پندرہ رسول ہیں جو صاحب شریعت تھے سب کے نام ہمیں نہیں معلوم اللہ و عالم لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہاں اگر ایک صحیح حدیث سے یہ بتایا گیا تو ہم اس پر یقین رکھتے اور ان میں سے پانچ پھر ال العزم ہیں جن کے اوپر سخت تکلیفیں آئیں پریشانیاں آئیں لیکن وہ جم کر رہے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام رسولوں کی صفات قرآن مجید کے مطالعے سے مدرجہ ذیل صفات پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک وہ صادق ہوتا ہے یہ ایک اہم وصف ہے جو نبی میں مدرجہ اتم ہوتا ہے نمبر دو وہ مبلغ ہوتا ہے ہر حال میں جہاں کہیں بھی موجود ہے دعوت دین کو وہ کلم کھلا مگر موقع کی مناسب سے دیتا ہے نمبر تین وہ امین ہوتا ہے وہ اللہ کے پیغام پہنچانے میں لوگوں کو راہ راس دکھانے میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتا نمبر چار وہ بہت ذہین اور انتہائی سمجھدار ہوتا ہے جھگڑنے والے کو ایسے معقول دلائل دیتا ہے جو ضمیر اور دل و دماغ کو اپیل کرنے والے ہوتے ہیں نمبر پانچ خلقی اور خلقی یعنی جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے ان تمام عیوب سے پاک ہوتا ہے جو لوگوں کو اس سے متنفر کریں نمبر چھ وہ معصوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کو گناہوں اور سفلی خواہشات خواہشات سے محفوظ رکھتا ہے وہ خلاف مروعت کاموں عزت وقار کے منافی امال اور انسانی قدر و منزلت کو برباد کرنے والی حرکتوں سے بچے رہتے ہیں انبیاء کے معصوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاک اور مقدس اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے اور کرتے ان کا ہر کام اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق ہوتا ہے. خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو قرآن وضاحت سے کہتا ہے وما النجم اور وہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں فرماتے مگر وہی جو کچھ وہی کیا گیا اسلام واحد دین ہے جو انبیاء کی عصمت کا دائع ہے اور انہیں بہتر اور عمدہ القاب سے نوازتا ہے مثلا محسنین صالحین صدیقنبی لسان صدق علی اندربی مردیا وغیرہ وغیرہ, وغیرہ جیسے اواب اور اواح کی صفات بھی آتی ہیں ٹھیک ہے مختلف انبیاء کی صفات اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو یہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے اب یہ ہے کہ ان تمام کے درمیان کچھ قدریں مشترک ہوتی ہے۔ یہ بتائیے کہ تمام انبیاء کے بیچ میں کون کون سی چیزیں مشترک ہیں کامن ہیں مشترک کا مطلب ہوتا کامن توحید تمام انبیاء جو تھے انہوں نے توحید کا ہی سبق دیا ایک تو یہ کہ یہ آپس میں بھائی ہیں ان کا باہمی رشتہ کیا ہے بھائیوں کا یعنی محبت کا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام باپ شریک بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں یعنی ان کا دین ایک ہی ہے اور شریعتیں مختلف ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے لیکن صحیح مسلم کی اس روایت میں آتا ہے کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں یعنی حدیث کی تکمیل یہاں پر ہوتی ہے. من اللہ تن ام محاطم دین واحد یعنی باپ ایک مائیں مختلف ہوں تو پھر وہ کون سے بھائی ہوتے اللہتی بھائی ہوتے ہیں تو شریعت فرق اور دین ایک یعنی توحید کی دعوت سب نے دی لیکن عبادت کے طریقے مختلف تھے پھر یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے کیا کوئی نبی خود سے خود نبی بن سکتا ہے کوئی دعوی کر سکتا ہے نہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے مبوس کیا پھر یہ کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں یہ ایک خاص خصوصیت ہے اور اس کی کیا وجہ تھی اس کے بہت سے پہلو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وقت بھی آپ کو بتائے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں اچھا اب آپ مثلا خواتین بکریاں تو نہیں چرا سکتی ہیں اگر موقع ملے تو ضرور چرائیں لیکن چھوٹے بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ بکریاں چرانے سے کام نہیں ہے چھوٹے بچوں کو ہینڈل کرنا وہ بھی کیا کرتے ہیں کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے کوئی ٹکرے مارے آپس میں کوئی چیزیں کھینچ رہے کوئی... تو کتنا پیشنس چاہیے ہوتا ہے ایک ماں کو تو جو خاتون بچوں کی تربیت میں صبر و تحمل سیکھ لیتی اس کے لیے پھر کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرنا مشکل نہیں ہوتا لیکن جو عورت ایک اچھی ماں نہیں وہ ایک اچھی دائی بھی نہیں ہو سکتی ایک اچھی بیوی بھی نہیں ہو سکتی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اپنے بچوں سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے پیار ہوتا ہے لیکن اگر اس کا وہ پیار اور اس کی محبت نے اس کو کچھ سلیقہ نہیں سکھایا اور اس کو ان کی تربیت کے لیے تکلیف اٹھانے کا گر سکھایا تو پھر وہ کسی کے لیے بھی پھر کسی کام کی نہیں تو اس لیے اگر آپ واقعی ایک بہترین اور مثالی خاتون ہیں تو ایک چیز آپ سب کو آنی چاہیے اور وہ کیا بچے پالنے ٹھیک ہے نا ان کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے ان کی نفسیات سمجھنی نہیں آنی چاہیے ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے ان کے اندر باہر ان کی ہر چیز حافظ عثمان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر اپنے بچے کو حفظ کرانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یعنی کہ کون سی ایج ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے سوچنا چاہیے یعنی انسان شادی کے بعد جب وہ اس زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے جو بچے دے گا میں ان کو کیا بناؤں گی میں ان کی تربیت کیسے کروں گی اور پھر جو کرنا ہے نا اس کے مطابق گھر کا ماحول بنانا ہوگا اگر عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں سے لڑ رہی ہے اور گھر کو ایک جہنم بنایا ہوا ہے تو وہ بچے معصوم صرف لیکچر سن کے ٹھیک ہوں گے وہ ماں باپ کو نہیں دیکھ رہے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی اور کوئی ادب تمیز نہیں ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی تو وہ سارا اثر ان پہ پڑے گا ایسے میں وہ حافظ بن بھی جائیں تو پھر وہ صرف آپ کا ایک بس اپنا ہی خواب ہے ورنہ اس کو وہ رو نہیں حاصل ہوتی تو اس کے لیے پہلے سے ہی سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور پھر خود صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اگر سسرال میں رہ رہے ہیں تو جب اور اگر یعنی کہ ون یونٹ ہے آپ کا صرف ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں تو بھی اچھی بیوی آپ کیسے بن سکتے ہیں اس سے پہلے یہ سوچیں اور پھر اس کے بعد وہ ساری اور پھر آپ کو پتہ کہ اگر آپ فزیکلی ویک ہیں نا آپ کبھی بھی اچھی معنی ثابت ہو سکتی لیکن بچوں کے جو بھاگنا بھی پڑتا ہے بچے مختلف طرح سے آپ کے لیے ایک امتحان ہوتے ہیں تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایموشنلی ویک ہیں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ بچوں کے لیے ایک اچھا رول ماڈل نہیں اس پر میں نے لیکچر دیے تھے ہم اور ہمارے بچے کہ ہم کیسے ہو تو ہمارے بچے اچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم سے الگ کر کے اگر بچوں کی تربیت کریں گے تو تربیت ہونے کی نہیں ٹھیک ہے جب تک ہماری نہیں ہوتی تو ان کی نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے آپ کو جسمانی طور پر بھی صحت مند اور طاقتور ہونا پڑے گا تب آپ صحت مند بچوں کو جنم دیں گی اور اس کے لیے بھی یہ جو آپ کی ایج ہے نا ٹین ایج اس میں آپ کو اپنی ہڈیاں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کیلشیم کا انٹیک نہیں ہم یہ نہیں دودھ نہیں پی سکتے ہم یہ نہیں کھا سکتے ہم وہ نہیں صرف جنک فوڈ پہ زندگی گزار رہے ہیں تب آپ خود سوچئے کہ جب ایک بوجھ پڑے گا تو کیسے اٹھائیں گے اس کو تو وہ پھر ساری بیماری بن جاتی بچے کی حمل سے لے کے ولادت اور اس کی تعلیم اور تربیت اس کو اتنی بڑی مصیبت سمجھ لیتی ہیں مائیں کہ بس وہ ایک بیماری ہے گویا اور سب کام کاج چٹ جاتے ہیں کہاں گئی دین کی تبلیغ اور کہاں گیا حفظ اور کہاں گئی تجوید اور کہاں گئی تفسیر سب ایک طرف رکھ دیتی ہوں بند کر کے کتابیں اوپر کیا اب ہمت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے آج آپ کو اپنی عادتوں پر غور کرنا چاہیے اب سے آپ کو فزیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ کل اس بوجھ کو صحیح طور پر اٹھا سکیں اور یہ تو خیر ایک پورا الگ مضمون ہے جس پر باقاعدہ آپ کی ہیمرنگ ہونی چاہیے کیونکہ مجھے پتا چلا کچھ بچیاں ناشتہ ہی نہیں کر کے ہیں اکثریت کا یہ حال ہے تب آپ دیکھیے کہ آپ سمارٹ بنے رہی ہیں اور ناشتہ نہ کیجیے اور جنک فوڈ پہ ادھر, ادھر ادھر کچھ سویٹس وغیرہ کھا کے دن گزار لیجیے تو پھر آبیسلی جب آپ اس ایج میں پہنچیں گے تو کیا بنے گا تو بہرحال عظیمت کی زندگی اختیار کرنی ہے زندگی میں کچھ کرنا ہے کچھ اچیو کرنا ہے تو پھر اس کے لئے سخت محنت کرنی پڑے گی اور بکریاں چرانی پڑیں گی ٹھیک اپنے بچے نہیں بھی تو ہم کے بچے پالنے شروع کریں اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کینیڈا میں ایک بڑی تعداد جو امیگریشن کے بعد مسلمانوں کی گئی ہے تو ظاہر ہے جابز نہیں ہیں نیا ملک ہے کافی قسم کی ذمہ داریاں ہیں تو اس میں بہت سی مسلمان خواتین نے ایک سرٹیفیکیشن ہوتی ہے معمولی سی وہ کر کے تو بیبی سٹنگ شروع کر دی کیونکہ بہت ہی خوشائن چیز ہے اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں بچے پلتے ہیں تو کیا ہوگا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو سارا دن ایک مسلمان ماں کے ہاتھ میں گزارتے ہیں تو وہ اسلام کے بارے میں جو ایک نگیٹوٹی ہے اس کا بھی توڑ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کی فطرت میں جو اسلام کی ایک طلب اور خوشبو ہے وہ اگر آپ کے عمل کے ذریعے ان میں ٹرانسفر ہو تو یہ تبلیغ کا کتنا بڑا موقع ہے لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک نیت کار فرما ہوتی ہے کہ آپ نے صرف چند ڈالر کمانے ہیں یا پھر جنت کمانی کیا چاہتے ہیں آپ اس کے بس تو بہرحال اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مثلاً کسی بھی بچے کو جب کہتے ہیں نا کہ آؤ بچوں کو پڑھاؤ تو پہلے کہتے نہیں nah, nah, بچے نہیں ہم سے سنبھلتے ہم سے نہیں کنٹرول ہوتے, پھر آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے پیغمبروں کو بکریاں چروا کے اسٹرانگ بنایا بہت اعتبار سے تاکہ وہ ہر طرح کی مخالفت اور ہر طرح کی چیز سہ سکے اور بہترین طریقے سے آگے اللہ کا پیغام پہنچا سکیں پھر ایک اور چیز جو سب پیغمبروں میں مشترک ہے وہ یہ کہ ہر نبی کا دل جاگتا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہماری آنکھیں سوتی ہیں مگر ہمارے دل نہیں سوتے یعنی وہ غافل نہیں ہوتے کبھی ایک فزیکل نیڈ ہوتی ہے نا سلیپ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ویسے وہ نیند میں بھی غافل نہیں پھر ہر نبی کے ہواری اور صحابی ہوتے ہیں یہ بھی ایک کامن چیز ہے سب پہ اس کا کیا مطلب ہے کوئی ون مین شو نہیں ہوتا سولو فلائٹ نہیں ہوتی ٹیم ورک ہوتا ہے نبی لیڈر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہواری یا صحابی ہوتے ہیں مددگار ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا اس کی امت میں سے اس کے کچھ دوست اور صحابی بھی ہوئے جو اس کے طریقے پر کاربند رہے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے رہے یعنی پیغمبر کی زندگی میں بھی اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کے پیغام کو آگے لے جاتے رہے یہ ساری باتیں جو ہیں اگرچہ انبیاء سے متعلق ہیں لیکن آپ دیکھیے امبیا سے متعلق ہونے کے باوجود جو لوگ بھی دعوت دین کا کام کریں۔ ان کے لیے ان پیغمبروں کی زندگی میں کیا ہے ایک بہترین اسوا کیوں اس لیے کہ آپ بھی کیا کر رہے ہیں آپ بھی اسی مشن کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں نا پیغمبروں کی براثت کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں یا نہیں وائرس کون ہوتے ہیں پیغمبروں کے علما ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں جو علم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں تو کیا آج کے دور میں لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں رہی ہے نا تو اب پیغمبر تو نہیں آئیں گے تو پھر کون یہ کام کریں گے علماء کریں گے جو دین کو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کریں گے تو پھر اگر ان کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہوئی تو پھر وہ کام نہیں ہونے کا صحیح اس لیے جب ہمیں کہا جاتا لقت لکم فی رسول اللہ اس حسنہ اور پھر پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اس حسنہ بتایا گیا تو وہ بھی العظم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُل العظم ہے اور ہم آپ کی امت ہے تو ہمارے اندر بھی دین کے کام کے لیے ایک شخصیت ہونی چاہیے وہ وہ شخصیت پیدا ہونی ضروری ہے یعنی یہ کام جیسے کسی بھی کام کے لیے ایک شخصیت ہوتی ہے نا مثلاً ایک ڈاکٹر صرف کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن جاتا وہ پورا اس کو ایک مزاج بنانا پڑتا ہے یعنی اس کے اندر ایک ہمدردی ہو ایک کیئر ہو ایک اس پیشے سے دلچسپی ہو تبھی اس کام کا حق ادا ہوتا ہے نا تو اسی طرح جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں انہیں کچھ مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے اور کچھ مشقتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑتی تب یہ کام ہوتا ہے اور تب پھر وہ لوگ آخرت میں اس بات کا اعزاز دیے جائیں گے کہ پھر وہ ان پر کے قریب ہوں اور ان سے ملاقات کریں اور یعنی کہ وہ ان تک پہنچیں. پھر ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی ہمد و صنع کرنے کے بعد دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور مجھ سے پہلے جو نبی بھی آئے انہوں نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا حتیٰ کہ نو علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا یعنی نور علیہ السلام کتنے ارلی ٹائم میں آئے انہوں نے بھی ڈرایا اور اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی نا جو نماز کے آخر میں یا بعد میں پڑی جاتی ہے جس میں من فتنا المسیح الدجال دجال کہا جاتا ہے تو دجال ایک ایسی چیز ہے جس سے کیا کرنا چاہیے پناہ مانگنی چاہیے اور اس کے مقابلے کی یا اس کے سامنے آنے کی کبھی بھی خواہش نہیں کرنی چاہیے اور اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو, تو اس سے بچا کے کی رکھنا کیونکہ وہ دنیا کے ہر ملک میں اور ہر شہر میں داخل ہوگا تو پھر ہمارا اس کا آمنا سامنا نہ ہو کیونکہ وہ ایمان کا سب سے سخت امتحان ہوگا وہ ایسے ایسے کام کرے گا کہ انسان شیکی ہو جائے گا اور جو نہیں مانے گا اس کو ختم کر دے گا پھر ایک اور چیز جو سارے نبیوں میں مشترک ہے کہ ہر نبی کے دو ہمراز رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی بھی مبوس فرمایا یا جس شخص کو بھی خلافت عطا فرمائی اس کے قریب دو گروہ رہے ہیں ایک گروہ اسے خیر کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دیتا ہے اور دوسرا گروہ اسے شر کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دیتا ہے اور بچتا وہی ہے جسے اللہ بچا لے ٹھیک ہے تو انبیاء کے ساتھ ایک تو ان کے صحابی اور ہواری اور مددگار ہوئے ہیں لیکن دوسرا گروہ جیسے منافقین تھے یا جیسے جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ پیغمبر کا مقابلہ ہوتا ہے جیسے کفوار قریش تھے اس میں عربی کے الفاظ دیکھیے کہ کانت لہو بتانتانی یعنی ہمراز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آ کے اپنے آپ کو بڑا مخلص ظاہر کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو مخلص ظاہر کریں لیکن الٹے مشورے دیں یعنی جو حقیقت میں مخلص نہ ہو ٹھیک تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے قریش کی بات کی نا تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ مختلف اوقات میں انہوں نے وفد بھیجے تھے جو آ کے آپ سے الگ ملے اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا خیر خواہ بتایا اور ہر طرح کی آفرس کی ٹھیک مکی دور میں تو وہ لوگ تھے مدینہ میں آ کے کون تھے پھر منافقین ہر نبی کا ایک ہی وضو کا طریقہ رہا ہے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے نا انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اس سے ایک مرتبہ اپنا منہ اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے ایک ایک مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا پھر وضو کا پانی منگوایا اور دو دو بار آزاد ہوئے اور فرمایا یہ وہ وضو ہے جو آدمی ایسا وضو کرے گا اللہ تعالی اس کو دگنا اجر عطا کرے گا پھر وضو کا پانی منگوایا اور تین تین بار آزاد ہوئے اور فرمایا یہ تمہارے نبی اور اس سے پہلے امبیا کا وزو ٹھیک ہے ہر نبی کے نمازوں کے اوقات ایک جیسے ہی رہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مرتبہ میری امامت کی چنانچہ انہوں نے مجھے زہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زوال شمس ہو گیا اور ایک تسمہ کے برابر وقت گزر گیا عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور عرشا کی نماز غروب شفق کے بعد پڑھائی اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے بالکل شروع میں اور اگلے دن زہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا اور اثر کی نماز و پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا مغرب کی نماز و پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے عشاء کی نماز رات کی پہلی تہائی میں پڑھائی اور فجر کی نماز خوب روشنی کر کے پڑھائی پھر میری طرح متوجہ ہو کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا وقت رہا ہے نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے یعنی اول وقت ہے آخر وقت تک ہر نبی کو سحری اور افطاری کی ایک جیسی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہے ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سحری میں دیر کریں اور نماز میں اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھیں دایا بائیں پر ہر نبی مشکل وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا انبیاء علیہ السلام پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ٹھیک ہے امبیا پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کر درود بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو اس لیے کہ اللہ نے انہیں بھی میری طرح مبوس کیا ہے یعنی ان کے لیے بھی ہم ویسے تو علیہ السلام کرتے نا تو ان کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان میں سب سے آخری نبی ہیں پھر ایک اور چیز کسی نبی کی وراثت نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہے ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہر نبی کو فات ہونے یا زندہ رہنے کا اختیار ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے کہ کون سا لینا ہے انبیاء کیا اختیار کرتے ہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے ہر نبی کا جسم قبر میں محفوظ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے اجسام کو کھانا حرام قرار دے دیا یعنی مٹی ان کے جسم نہیں کھا سکتی ٹھیک ہے تمام امبیا اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کیسے زندگی ہے اور کیا نماز ہے اور وہ کس وقت کی نماز ہے اللہ عالم کیونکہ ہمارے اور ان کے بیچ میں کیا ہے پردہ پھر انبیاء علیہ السلام کے حوصلے سب سے سخت آزمائش ان پہ آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبتیں انبیاء علیہم السلام پر ہی آتی رہیں پھر درجہ بدرجہ ان کے قریب لوگوں پر آتی ہر نبی پر شدید آزمائش آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گروہ انبیاء کو جس طرح اجر و ثواب دگنا دیا جاتا ہے اسی طرح مصیبت بھی دگنی آتی بیماری بھی دوہری آتی اور سب انتہائی صابر بھی ہوتے ہیں عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک پیغمبر کی حکایت بیان کر رہے تھے کسی پچھلے پیغمبر کی بات کر رہے تھے کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لحان کر دیا اور وہ اپنے منہ سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے اللہ میری قوم والوں کو بخش دے یہ جانتے نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب کے اندر ایک حوصلہ اور اعلی درجے کا اخلاق تھا اور انسانوں کی خیر تھی مشکلات میں بھی وہ اللہ تعالی کے فرما بردار رہے صرف اچھے حالات میں نہیں بلکہ تکلیف دہ وقت میں بھی پھر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد مختلف رہی ہے آپ نے فرمایا آج رات میرے سامنے مختلف انبیاء علیہ السلام کو ان کی امتوں کے ساتھ پیش کیا گیا ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ صرف تین آدمی تھے ایک گزرے تو ان کے ساتھ چھوٹی سی جماعت تھی ایک گزرے تو ان کے ساتھ ایک گروہ تھا ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا حتیٰ کہ میرے پاس سے موسا علیہ السلام کا گزر ہوا جن کے ساتھ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد تھی جسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں مجھے بتایا گئی آپ کے بھائی موسا ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی سنت رہی ہے مسواک کرنا خوشبو لگانا یہ بھی ان کے درمیان کامن چیزیں رہی ہیں جی داڑھی بھی سب کی تھی جی ہاں بالکل فطرت کے جو خسال ہیں وہ بھی کامن ہیں ٹھیک ہے انبیاء انسانوں کے بہت خیر خواہ ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں موسی علیہ السلام نے ہمارے لیے نمازوں کی تعداد کم کروائی پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کن چیزوں کا امبیا کو اختیار نہیں ہوتا آپ بتائیں کہ کچھ کیا ان کے اختیار میں نہیں موج اور غیب قلم وہی اپنی مرضی سے لانا کسی کو ہدایت دینا خود سے حلال و حرام کی چیز بتانا اپنا نفع نقصان مشکل خوشاء یا حادت روا ہونا بالکل پھر یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا کہ کسی کو زبردستی ہدایت دیں انکلا تھا دیونا احباب پھر اپنے خاندان والوں کو آگ سے بچانا ان کے بس میں نہیں تھا آپ نے فرمایا اپنی پپی سے اپنے خاندان سے اپنی بیٹی سے کہ دنیا کے مال میں سے جو چاہتے ہو مجھ سے لے لو میں اللہ کے ہاتھ میں نہیں بچا سکتا ان انفسکم من النار یا بنی ہاشم ان انفسکم من النار یا بنی عبد المطلب انق ان من النار یا فاطمہ نفس کی منار من پیلا کم من اللہ شیا رحمن اب الحا ابلا بس رشتداری ہے داری ہے صلاح رحمی کرتا رہوں گا لیکن تمہارے کام نہیں آؤں گا قیامت کے دن پھر اسی طرح جو آپ نے فرمایا کہ نفع نقصان کے مالک کو خود نہیں ہوتے اچھا یہ بتائیے کہ امبیا کی تصدیق کا کوئی اجر بھی ہے یا بس فرض ہے ہم پر مان لائے اور ہم لے آئے اور ہم نے ڈیوٹی پوری کر دی کیا اجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر سے اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے جو کہ صبح کے وقت رہ گیا ہو کبھی دیکھا آپ نے جو فجر کی نماز کے بعد بھی وہ چمک رہا ہوتا ہے نوٹسبل ہوتا ہے نا ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا لوگوں نے ارض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے یعنی اتنے اونچے اونچے درجے اچھا دنیا میں آپ کبھی گوگل ارس کو دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف شہروں کو اور پھر اگر اس کو اور زیادہ آپ اس پہ قریب کریں زوم کریں تو اس باتوں کا گھر بھی نظر آنے لگتے ہیں نا ٹھیک ہے اچھا تو کچھ آبادیاں ہوتی ہیں وہ گھنے گھر ہوتے ہیں سا سا سا اچھا کچھ ہوتی ہیں دور دور دور دور میلوں پہ گھر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کبھی آپ مری میں جائیں تو رات کے وقت اگر سڑک سے گزرے تو دور دور بتیاں جل رہی ہوتی ہیں نا بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں وہ گھر. تو اس منظر سے آپ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں اسی طرح جو جنت ہے ہر ایک کی الگ الگ بھی ہوگی بڑی بھی ہوگی اور ان کے کچھ نشان بھی ہوں گے اب اللہ عالم کہ کس طرح لوگ پہچانیں گے کہ وہ جو ستارہ چمک رہا ہے وہ کس کی جنت ہے اور وہ کس کی اور وہ کس کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو پھر انبیاء کے ہی ہوں گے اتنے چمکتے محلات آپ نے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی یعنی اتنا بڑا کام ہے پہلے کل میں توحید کی آپ کو یاد ہوگی جب میں نے اس کی فضیلت بتائی تھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا وزن رکھتا ہے جی تو محمد الرسول اللہ کہنا بھی بہت بڑا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت کے نبی کو امت کی ہلاکت سے پہلے بلا لیتا ہے اور وہ اپنی امت کے لیے اگر اور پیش خیمہ ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نبی کو زندگی میں ہی ان سے الگ کر لیتا ہے اور اس کی امت پہ عذاب نازل کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نبی کے جانے کے بعد بھی نبی کے طریقے پر رہتے ہیں وہ دراصل اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں ایمان بے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم ان کے معجزات پر یقین رکھیں تو اب 131 تھرٹی ون نکالی اور معجزات کو پڑھ لیتے ہیں معجزاد سے مراد وہ خلاف عادت امور ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء کی صداقت کے لیے ان کے ہاتھوں ظاہر کرتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام امبیا کے معجزات برحق تھے ٹھیک ہے ان معجزات کو صحیح اور درست تسلیم کرنے کے لیے عقل کی نہیں بلکہ نقل ثمرات نقل کتاب و سنت کے دلائل کی ضرورت ہے معجزات کا واقعہ ہونا اس لیے حیران کو نہیں ہونا چاہیے کہ تمام کائنات کا انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کو اختیار حاصل ہے کہ اشیاء کی شکلوں اور واقعات کی آدھی رفتار میں جزی طور پر یا کلی طور پر جیسی چاہے تبدیلی کر دے کیا مطلب ہے یعنی اللہ تعالی کا اختیار ہے کہ کسی چیز کی شکل میں تبدیلی کر دے فار ایور یا وقتی طور پر ٹھیک ہے بعض ہم موجزات کے بارے میں پڑھ کے سن کے تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے بس ابھی انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزاد میں ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ بھیڑیا بول رہا ہے بات کر رہا ہے انسان سے تو اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے بھیڑیا بولے تو کیا بھیڑیا کے منہ میں زبان نہیں ہے اگر اللہ نے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے تو بھیڑیے کو بولنے کی نہیں دے سکتا وہ اصل بات اللہ کی طاقت اور قدرت ہے اور وہ اپنی اس طاقت اور قدرت کے ساتھ جس کو جو چیز چاہے تا کرے بولنے والے کو گنگا کر دے تو وہ کر سکتا ہے اور گنگے کو بولنے والا کر دے تو وہ بھی کر سکتا ہے زندہ کو مار دے یا مرے ہوئے کو زندہ کر دے اصل تو اختیار اور طاقت اللہ کی ہے اگر عقیدہ یہ ہو کہ اجدحے جس طرح پیدا ہوا کرتے ہیں اسی طرح پیدا ہو سکتے ہیں اس کے سوا کسی دوسرے ڈھنگ پر کوئی اجدہ پیدا کرنا اللہ کی قدرت سے باہر ہے تو یقیناً ایسے شخص کے بیان کو جھٹلایا جائے گا یعنی ہم نہیں مانیں گے اس کی بات جو کہے کہ ایک لاٹھی اجدے میں تبدیل ہوئی پھر اجدے سے لاٹھی بن گئی اس کے برعکس اگر یہ عقیدہ ہو کہ بے جان مادے میں اللہ کے حکم سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ جس مادے کو جیسی چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے جیسے مصلام کے کو اللہ نے جیتا جاگ تو سام بنا دیا تھا تو اس کے حکم سے لاٹھی کا اجدہ بننا اتنا ہی غیر عجیب واقعہ ہے جتنا اسی اللہ کے حکم سے انڈے کے اندر بھرے ہوئے چند بے جان مادوں سے اجدا بن جانا غیر عجیب ہے یعنی عجیب بات نہیں ہے یعنی اگر ہم اس کو کبھی ہم انڈے سے جب بچہ نکلتا تو ہم حیران نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک عادت ہے نا تو معجزہ کیا ہوتا ہے خوارے کی عادت چیز یعنی سے ہٹ کر ایک چیز کا ہونا فرق صرف اتنا کہ ایک واقعہ ہمیشہ پیش آتا ہے اور دوسرا صرف چند مرتبہ یا ایک ہی بار ان معجزات سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس عادت جاریہ کو عادت جاریہ کیا ہوتی ہے کسی چیز کے پیدا ہونے کی جو عادت ہے یا قائم ہونے کی یا ختم ہونے کی جی نیچرل لاس کہ لوگ قانون فطرت سمجھتے اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالی در حقیقت اس کا پابند نہیں کس کا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو نہ توڑ سکے یا اس کے خلاف نہ جا سکے وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل کر جو غیر معمولی کام بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کسی کو دو سو برس سلا کر اسے اس طرح اٹھا بٹھائے جیسے وہ چند گھنٹے سویا یہ کس کا ذکر ہے زیر علیہ السلام کا اور پھر اصحاب میں ایک نہیں کئی ایک تھے موجزاد صحیح دلائل ہیں موجزات کیا ہیں دلائل ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کو راہ حق کی طرف لانے کے لیے دلیل فراہم کرتے ہیں نہ کہ سحر یا جادو ہیں. دونوں میں فرق ہے جیسا کہ السلام کا معاوضہ دیکھ کر جادو قرار دیا اور اسی طرح جناب رسالت مآب کو بھی سحر یا جادو قرار دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے نسبت مختلف معاوضہ دیا گیا آپ کا سب سے بڑا معاوضہ قرآن کریم ہے کالو لینا ربی صورت مشرقین کہتے ہیں کیوں نہیں وہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی لاتا جواب میں فرمایا اولم ان یکما کلکتا انہیں مرزے کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے یہ تھوڑا مرزا مجزاد کے حوالے سے بات قابل غور ہے کہ کسی نبی کے اپنے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ مرزا دکھائے یہ یاد رکھیے کیا نہیں کر سکتے ہم وہ جو چند چیزیں بتائی تھی نا ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی مرضی سے معاوضہ نہیں لا سکتے ارشاد باری تالا ہے اے نبی ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لاؤ یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو سورت اللہ نام 35 فائیو کا ظہور پذیر ہونا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ عیس علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کے پاس معجزاد دے بھیجا گیا تو انہوں نے کیا کہا انی 49, 49 میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند کچھ بناؤں گا پھر اس میں کچھ پھونکوں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا پھر ایک اور اہم چیز معجزہ کرامت اور استدراج کا فرق یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا موجزہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی کے پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا ان کی کیا ہوتی ہیں پرامتیں ٹھیک ہے قرآن میں محالات فی یعنی ایسی چیز جس چیز کا عادتن وقوع محال ہو اس کے وقوع پذیر ہونے کے جو واقعات بیان کیے گئے وہ تین قسم کے ہیں نہیں سمجھ آئی یعنی ان قسم کے جو واقعات ہیں یا یعنی جو ہیپنگس تھی وہ تھری ٹائپس کی ہیں پہلی قسم وہ واقعات جو کسی نبی کے ہاتھوں اس کی قوم کے چیلنج کے جواب بنے جو نبی کی رسالت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے بطور سند وقوع میں آئے ان کو معیزہ کہا جاتا ہے مثلا ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا اور اللہ تعالیٰ کا آگ کی فطرت کو بدل کر ٹھنڈا اور باعث سلامتی بنانا موس علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا یا پتھر پر عصا مارنے سے پتھر میں سے پانی کے چشمے جاری ہونا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا یہ سب باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں قرآن مجید میں یہ سارے واقعات جانتے ہیں آپ دوسری قسم وہ غیر معمولی واقعات جو اللہ کے کسی نیک ولی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوئے مثلا واقع سلمان میں اس شخص کا ذکر جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور جس نے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملک یمن سے فلسطین پہنچا دیا ایسے واقعات کو کرامت کہا جاتا ہے ٹھیک یہ پڑھا آپ نے کسا سورت میں ہے کہ قال کہ آپ آنکھ جب گئے تو اس سے روپے لے لے آؤں گا ویسے وہ کیا سپیڈ ہوگی اور وہ کون سی کتاب اور کون سا علم اور اس کی تابیلات اور اس کی تشریحات تو کی جاتی ہیں لیکن اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے مگر یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بھی طاقت سے نواز سکتا ہے کبھی بھی اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کروا سکتا ہے اچھا یہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم دیا اور ہمیں نہیں دیا ایسا کیوں کچھ لوگ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور اسی زندگی میں کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے ایسا کیوں وہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں تو یہ جو زنجیروں کا کٹنا ہے یہ کرامت نہیں ہے ہم؟ زنجیر ویسے تو نہیں کاٹ سکتے دیکھیے ہمارے اندر ذوق یقین کوئی نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں عام طور پر ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہو سکتا ہے اس لیے ہم کوشش محنت اور اگر تھوڑی سی کوشش سے کچھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تو میرے کل ہو گیا آئی کانٹ بلیو کہ میں یہ کر سکتی ہوں کر کے بھی نہیں یقین اصل میں سہل پسندی بہت زیادہ ہے آسانیوں کی تلاش بہت ہے تیسری قسم ان واقعات کی ہے جو کسی کافر کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوں جیسے سامری نے زیورات پگلا کر ان سے بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسا بچڑا بنا دیا جو بیل کی آواز نکالتا تھا ایسے واقعات استدراج کہلاتے ہیں ان تینوں اقسام پر اس لحاظ سے تو ایمان لانا ضروری ہے کہ ایسے واقعات وقوع پذیر ہو سکتے ہیں کہ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے دوسرے ان تفصیلات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو ان واقعات کے سلسلے میں پیش آتی ہیں اس کے علاوہ وہ کرامتے جنہیں اولیاء اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ صرف خبر کی حیثیت رکھتی ہیں جو سچی بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹی بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہم ان کی تصدیق کریں چنانچہ اگر کوئی واقعہ کسی مومن اور متقی ولی کی طرف سے ظہور پذیر ہو اور اس میں خلاف شریعت بات نہ ہو تو اگر اس کا یقین کر لیا جائے تو کوئی گناہ لازم نہیں آتا مثلا اگر آپ نے تاریخ میں کوئی واقعہ پڑھا کہ وہ خاتون جو مسلمان خاتون تھی نا مکہ میں جو گھر گھر تبلیغ کرتی تھی تو قریش نے دیکھا کہ یہ تو ہماری عورتوں کو خراب کر رہی ہیں تو ان کو پھر ساتھ لے گئے تھے اور دھوپ میں انہیں کھڑا رکھا اور ان کو صرف شہد اور روٹی کھانے کو دیتے تھے اور ان پہ ایک طرح سے غشی تاری ہو گئی ان کو پیاس اتنی زیادہ لگی جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پانی بھی پیا ہوا اور ان کے کپڑے بھی گیلے تھے تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ سب کہاں اب مسئلہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے نا کہ وہ بندھی بھی تھی رسیوں سے بندھی بھی تھی اور ان کے پاس کوئی نہیں تھا اکیلا ان کو چھوڑا گیا اور ان کی حالت اتنی غیر ہو رہی تھی لیکن اللہ نے اپنے کسی فرشتے کے ذریعے ان کو پانی پلا دیا ہوگا تو وہ اس پر حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا تو اسی طرح بعض اوقات یعنی وہ کوئی پیغمبر نہیں تھی کوئی خاص ایسی چیز نہیں صرف یہ کہ اللہ کے راستے میں ان کو اذیت دی جا رہی تھی تو اب ایسے واقعات سچے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس دور کے تو خیر ہم مان بھی لیں لیکن آج کے دور میں بھی بازوقت آپ ایسی باتیں سنتے ہیں مثلا حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی لیکن ان کے پاس رزق آتا تھا اللہ کی طرف سے تو حضرت زکریہ پوچھتے تھے کہ یہاں مریم وہ انا اللہ کی ہارا تو یہ کیا ہے کرامت ہے غالت ہو منند اسی طرح عام انسانوں میں سے بھی کسی انسان کی ایسے وقت میں جب کہ وہ بالکل نا ہو چکا ہو ایک طرح سے ظاہری مادی مدد سے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی چیز دکھا دیں کوئی ایسی غیب سے مدد کر دیں اس کی اور وہ آگے کسی کو بیان کرے اور دوسرا انسان اگر اس کو مان جائے تو ماننے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا مان سکتا ہے لیکن یہ لازم ہے کہ خبر کا ذریعہ کیا ہے یعنی کہ ہر جگہ جو آپ ان یوژل قسم کے واقعات سنیں اب اسی پر ہی یقین کرنا شروع کر دیں اور پھر لوگ آپ کو لامت نا ہی خواب سنانا شروع کر دیں اور آپ اس کو سامنے رکھ کے اپنے اصل دین میں تبدیلی کر دیں یعنی کوئی ایسا معذہ ایسی کرامت ایسی کوئی چیز آ کے کہے کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یا میں نے خواب میں یہ دیکھا اور مجھے پرافٹ نے آ کر یہ بات کہی اور اب میں تو اسی پر عمل کر رہی ہوں حالانکہ وہ بات شریعت کے خلاف ہے تو اس سے دین میں تبدیلی نہیں کرنے کی اجازت ہمیں یعنی دین خوابوں کی بنیاد پر تبدیل نہیں ہو سکتا یا یعنی دین کے احکامات کہ کوئی کسی کو خواب میں آ کر کہے کہ اب تمہاری نمازیں معاف ہیں تو اسے نمازیں چھوڑنی نہیں ہوگی پیغمبر کی وہیں کا اعتبار زیادہ بنسبت خواب کے اور اگر اس کی صحت مشکوک ہو جس کی وجہ سے یقین نہ کیا جائے تب بھی گناہ نہ ہوگا باقی کہ ایسا مظاہرہ جس کے کرامت ہونے کا صرف فرضی دعویٰ کیا جائے اور اس میں خلاف شرع بات ہو یہ کسی غیر مومن یا فاصلے کو فاجر کی طرف سے دکھایا گیا ہو اسے کرامت نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے شوبدہ دابازی یا کچھ اور نام دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی اعتدال کی راہ ضروری ہے نہ کہ یہ انسان ہر چیز کو جھٹلا دے اور نہ یہ کہ ہر غسل زمین اور ہر سچی جھوٹی خبر کی تصدیق کرتا رہے ٹھیک خصوصاً دین کے معاملے میں تبدیلی کے جہاں تک بات ہو ٹھیک تو چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجادات کے اوپر میں بات کر لیتی ہوں تاکہ موضاد کا باب مکمل ہو جائے پھر کل انشاءاللہ تھوڑی سی کچھ اور باتیں ہو جائیں گی know, tired, but... کرنی عظیمت کی راہ اختیار کرنی اچھا اس ٹائرنس اور اس تھکاوٹ کا تعلق ذہن سے بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ریلیکس کریں یا نہیں میں تو کوئی نہیں ٹائر آپ سوچیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں مجھے جب آپ سوچیں جائیں گے سوچیں جائیں گے اور سوچ کو تاریخ کر لیں گے کہ میں تھکی ہوئی ہوں میں تھکی ہوئی ہوں مجھے نیند آ رہی ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے تو پھر وہی چیز آپ پہ چھا جائے گی اور اگر آپ اس وسوسے کو جھٹک دیں اور جگسوئی کی کوشش کریں تو ان ہوگی ایک چیز جو مجھے میں سال ہوں بلکہ اب تک طالب علم ہوں اور ابھی اس وقت بھی جہاں بیٹھی صرف طالب علموں کی خدمت ہے ورنہ میں ہوں طالب علم ٹھیک میں ہمیشہ یہ کرتی تھی کہ پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی ایسی لے لی جیسے زپ لاک سا ہوتا اس میں ایک چھوٹا سا رول گیلا کر کے ڈال لیا थी? اور اس کو بیگ میں ساتھ رکھ لیا جہاں کہیں دیکھا کہ نیند آ رہی ہے تو گیلا نکال کے اپنے چہرے پر مر لیا آنکھوں پر اور اپنے آپ کو جگا لیا چاہے آپ اکیلے بیٹھے جیسے گھر میں بھی بیٹھے ہوتے نا تو پڑتے پڑھتے, پڑھتے نیند آنے لگتی تو سکھ بھی آپ یہ کر سکتے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے سونے کا تو سو جائیے کوئی بات نہیں لیکن یہ وقت سونے کا نہیں تو جگانے کے طریقے سوچے اپنے آپ اٹھ کر کھڑے بھی ہو سکتے اگر نیند آ تو اٹھ کے تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں مجھے پتا وہ بتا رہی رہیے کہ لیمو والا پانی جو ہے وہ اگر آپ رکھیں تو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوں گے تو تکاوت کم ہوگی ٹھیک ہے اور میں نے بھی پڑھا تھا کہ اگر پانی میں یعنی اس میں نہ نمک ڈالیں نہ میٹھا ڈالیں کچھ بھی نہیں ڈالیں پانی میں صرف لیمو کے قتلے بے شک کر کے ڈال دیں اور اس پانی کو سارا دن آپ پیتے رہیں تو اس سے کینسر کے سیلز جو ہیں وہ بھی مرتے ہیں بہت سی چیزوں کا علاج ہے لیکن جن کا گلا خراب ہو تھوڑا ڈالیں دو تین قطرے بھی کافی ہو جائیں گے ناشتہ ضرور کریں چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات سب سے بڑا اور پہلا معاوضہ کیا ہے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معاوضے عطا کیے گئے ہیں جو اسی جیسے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا کیے گئے اور لوگ اس پر ایمان لائے اور مجھے جو معاوضہ عطا کیا گیا وہ وہی الہی ہے یعنی قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف وہی کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء علیہ السلام کے فالوورس کے مقابلے میں قیامت کے دن زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کی جو فوقیت ہے باقی انبیاء کے مقابلے میں یعنی آپ کو جن بنیادوں پر ترجیح دی گئی ہے ان میں سے ایک معجزہ ان خالدہ ہمیشہ رہنے والا مجزا یعنی پرانی مجید ہے پھر اسرا و معراج اللہ سبحانہ و نے آپ کو ایک ہی رات میں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 پاک ہےز ج جس نے ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقسہ تک کی سیر کرائی جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت رکھا یا برکت عطا کی اور غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی وہ بعض نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا اللہ سبحان اتارا اور کوئی موجودہ آپ کا شق القمر yes نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا پیچھے چلا گیا نہیں ایک سامنے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ہم سے فرمایا تھا کہ گواہ رہنا اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پھر نباتات سے متعلق کچھ موجزات ہیں کچھ یاد ہے آپ کو درختوں کا آپ کو سلام کرنا سلسلہ صحیح کی روایت ہے علی بنبی طالب سے روایت کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے گلیوں میں نکلا تو ہر پہاڑ اور درخت آپ کو سلام کرتا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو درختوں کا آپ کے کہنے سے چلنا یہ مسنت احمد کی روایت ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ اس وقت غمگین بیٹھے تھے اور خون میں لت پت تھے کچھ اہل مکہ نے آپ کو مارا تھا جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو کیا ہوا آپ نے فرمایا ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا جبریل نے عرض کیا کیا آپ چاہیں گے کہ میں آپ کو ایک موجہ دکھاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا جبریل علیہ السلام نے وادی کے پیچھے ایک درخت کی طرف دیکھا اور کہا اس درخت کو بلائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی تو وہ چلتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جبریل نے عرض کیا اب اسے واپس جانے کا حکم دیجیے آپ نے حکم دیا تو وہ واپس چلا گیا یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام نے فرمایا یہ میرے لیے کافی ہے پتا کیا ہوتا ہے جب انسان کو اللہ کے راستے میں بعض ایسی شدید آزمائش آتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت ناراض ہے اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کو پسند نہیں اور میری تو پتہ نہیں نجات بھی ہوتی ہے یا نہیں اور پھر شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالنے لگتا ہے بعض ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جسے اس کا یقین بھی شیکی سا ہو جاتا ہے اور عجیب کیفیت ہو جاتی آپ میں سے کبھی کسی کی ہوئی تھوڑی زیادہ جو لوگ زیادہ کام کرتے ہیں نا ان کے اوپر یہ زیادہ آزمائش آتی ہے جو کچھ نہیں کرتے ان پہ شاید نہیں آتی لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض کہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ قتن تنہا رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ بیٹھے ہیں اکیلے بیٹھے ہیں خون میں لت ہے غمگین ہے اداس ہے تو جبری لا کر آپ کو تسلی دیتے ہیں اور پھر وہ دہا وہ سجا ما کر کا و جب کبھی ایسی کوئی کیفیت ہو تو اونچی اونچی یہ پڑا کرے ما و ربو کا کیا کرے جو ملی ہیں جد کا یتیم کا دال یتیم فلا تخر فلا تنہر اما بن آمت ربی کا فہد کبھی بھی ایسی کوئی کیفیت ہو اس صورت پر عمل کر لی جو یہ کہتی ہے اس سارے پہ عمل کر لیں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں اور یہ جو کاغیر نا بلآ انسان امل الصلحاط و تواس و بلحق و تواس و بصبر تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی بہت ضروری اب آپ دیکھیے کہ امبیا کے جو فالوور ہوتے وہ ان کے لیول پہ تو نہیں ہوتے نا وہ تو obviously درجے میں ان سے کم ہے تو جب درجے میں کم کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے تو آپ کہتے تمہیں کیا پتا تم کیا جانو تو اس کو کیا ضرورت ہوتی کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کی بات کا یقین ہو وہ کہے تو پھر ہاں راضی ہیں ٹھیک ہے تب آپ دیکھیے کہ کس طرح جبری علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو کانفیڈینس دیتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور کبھی آپ کی بہت زیادہ ایسی گٹن کی کیفیت ہو نا تو آپ اللہ سے مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نشانی دکھا کہ جو میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں نا بازو لوگ آپ کو اتنا جھٹلا دیتے ہیں اتنا جھٹلا دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں شاید میں ہی نہیں ٹھیک یا مجھے ہی نہیں کرنا چاہیے تو اس وقت اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اگر سیدھے رستے پر ہوں تو تو مجھے دکھا کہ میں سیدھے پر ہوں اور اللہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور چیز دکھائے گا کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے رستے پہ چلنے میں سچے ہو اور وہ آپ کو چھوڑ دے اگر اس کی خاطر لوگ آپ کو ضلیل کریں تو وہ آپ کو چھوڑ دے یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ ضرور آپ کا دفاع کرے گا وہ ضرور آپ کے لیے مددگار پیدا کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے تو کبھی بھی دین کی طرف آنے کے بعد جو مشکلات آئے ہیں, کبھی گھر والوں کی طرف سے کبھی دوستوں کی طرف سے کبھی معاشرے کی طرف سے کبھی نا سمجھ لوگوں کی طرف سے تو وقتی طور پہ اثر تو ہوگا لیکن اس اثر کی وجہ سے اس رستے کو نہیں چھوڑنا تب استقامت آئے گی یہ امتحان آتا ہے اس لیے کہ ٹیسٹ کر کے دیکھا جائے کہ آپ اگلے درجے میں جانے کے قابل ہیں یا پھر پیچھے دھکیلے جانے کے قابل ہیں آپ کون ہیں آپ کی ورتھ کیا ہے آزمائشوں کے بغیر نہیں پتا چلتا کچھ لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں یہ کہ سب سے زیادہ مشکلات ہی امبیا پر اور پھر جو ان سے جتنا قریب ہوتے ہیں ان پر اتنی بڑی مشکلیں آتی ہیں اور ٹیسٹ مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور انسان انسان ہے کمزور ہے خلق الانسان انسان گھبرا اٹھتا ہے انسان ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عامر کا ایک آدمی آیا جو علاج کیا کرتا تھا اس نے کہا اے محمد آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کیا میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی طرف دعوت دی پھر کہا کہ کیا میں تمہیں کوئی خاص نشانی دکھاؤں آپ کے قریب کھجوروں کے اور دوسرے درخت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے گچھے کو بلایا وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا. اور سر اٹھاتے اٹھاتے آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی جگہ واپس لوٹ جاؤ وہ لوٹ گیا یہ علامت دیکھ کر اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کو کبھی نہیں جھٹلاؤں گا پھر کہا اے آلے بنی سا سا جو کہتے ہیں میں آپ کو کبھی نہیں جٹ لاؤں گا یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان اس صحیحہ کی حدیث ہے پھر کھجور کے تنے کا رونا یاد ہے یہ سب کو پتا نا کہاں رویا تھا مسجد نبی میں کیوں رویا تھا کیونکہ آپ نے اس کو چھوڑ کر دوسرا ممبر اختیار کر لیا تھا پھر آپ نے کیا کیا تھا آپ اٹھے اور اس کو حق کیا اس کو دلاسہ دیا اور وہ آہستہ آہستہ آہستہ جیسے ایک ماں چپ کراتی نا بچے کو آہستہ آہستہ پھر اس کی سسکیاں ختم ہو گئی صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی اونچی رونے کی آواز آ رہی تھی مسجد میں جیسے کوئی ہچکیاں باندھ کے رو رہا ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دیتے تھے اس پر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور وہ اللہ کے ذکر کو سنتا تھا کیونکہ وہ قریب ہوتا تھا اس کے تو ابھی سے اس کی ایک سعادت تھی جو اس سے ایک طرح سے دور ہو گئی تو آپ دیکھیے کہ وہ فروان اور آلے فروان کے بارے میں آتا نا جب وہ مر گئے تو نا آسمان رویا نہ زمین روئی کوئی بھی نہیں رویا تو جب ہم مر جائیں گے کون سی زمین ہمارے لیے روئے گی جہاں ہم کسرت سے سجدے کرتے ہوں گے جیسے فرشتے ڈھونڈتے ہیں نا ان لوگوں کو جو مسجد میں نہیں ملتے ان کو کہ روز آتے ہیں یا بیٹھتے ہیں آج کدھر گئے تو اسی طرح وہ زمین بھی روئے گی جس پہ آپ روز سجدے کرتے تھے اور پھر آپ چلے گئے اس دنیا سے تو یہ زمین بھی گواہ ہوگی یہ فضا یہ ماحول یہ ہر چیز گواہ ہوگی تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اچھے گواہ بنا لیجئے اور جہاں جہاں غلط کام ہوتے ہیں یو مدف اخبار کا وہ زمین بھی بولے گی پھر کیکر کے درخت گواہی دینا ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اسی دوران ایک ایرابی آیا جب وہ آپ کے قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو اس نے جواب دیا اپنے گھر جا رہا ہوں آپ نے پوچھا کیا تمہیں بھلائی میں کوئی دلچسپی ہے کتنا اچھا طریقہ ہے نا دعوت دینے کا کسی کو اسلام کی طرف بلانے کا پہلے خود دوسرے سے بات کی پھر اس سے مزید تھوڑا سا الحمد اس طریقے پر میں نے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھوایا نان مسلمس کو کس طرح پہلے پوچھ لیا ہاؤ آر یو پھر اس کے بعد نام کیا ہے پھر یہ کہ آر یو مسلم نہیں کیا ہو یا پوچھ لیا کرسچن یا کچھ بھی اچھا کیا ہو تو اچھا تم کیا مانتے ہو ہم یہ مانتے تو میں بتاتی میں مسلم ہوں اور میں یہ مانتی ہوں کیونکہ اس اس وجہ سے اور پھر اینڈ پہ ڈو یو بلیو ڈز اٹ میک سینس کہتے ہیں ہاں اٹ میک سینس تو پھر چلو لا لائ لہ پڑھو ہوں اٹس سو سمپل یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے کسی سے ڈرنے جھجکنے گھبرانے کی ضرورت بالکل ہماری طرح کا انسان ہے سلام دعا کریں حال چال پوچھیں پوچھیں ایک منٹ ہے آپ کے پاس ایک بات سننا چاہیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور بات بتانا شروع کر دوں تو وہ جا رہا تھا پوچھے کہاں جا رہے ہو کہاں گھر جا رہا ہوں اچھا کوئی اچھی بات سنو گے تو اس نے کہا وہ کون سی ہے کیا ہے آپ نے فرمایا تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہم تو پھر تھوڑی سی لمبی باتیں کرتے ہیں نا الہ الا اللہ محمد اللہ مجھے دیہاتی بولا آپ کی اس بات کی گواہی کون دے گا آپ مجھے صحیح بات بتا رہے آپ نے فرمایا کیکر کا یہ درخت پھر رسول اللہ وسلم نے اس درخت کو بلایا وہ درخت وادی کے کنارے پہ موجود تھا وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا آپ نے اس سے تین مرتبہ گواہی مانگی اس نے تین مرتبہ اس بات کی گواہی دی کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ درست ہے پھر وہ واپس اس جگہ پہ چلا گیا جہاں وہ موجود تھا وہ ایرابی اپنی قوم میں واپس جاتے ہوئے بولا اگر لوگوں نے میری پیروی کی تو میں انہیں آپ کے پاس لاؤں گا اگر نہیں کی تو میں واپس آ جاؤں گا اور آپ کے پاس رہوں گا یعنی فورن پہلا کام کیا تبلیغ میں جا رہا ہوں میں ان کو بتاؤں گا مان گئے تو ٹھیک ورنہ میں اپنا ایمان تو بچاؤں گا تبلیغ کا کوئی موقع جانے نہیں دینا چاہیے اور لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے کھجور کے ڈھیر کا بڑھ جانا جابر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد شہید ہو گئے اور وہ مقروض تھے یہ صحیح بخاری کا واقعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ارض کیا میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے ادھر میرے پاس سوائے اس پیداوار کے جو کھجوروں ہو ہوگی اور کچھ نہیں اور اس پیداوار سے تو برسوں میں قرضہ ادا نہیں ہو سکتا اتنی کم ہے وہ پیداوار اس لیے آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ قرض خواب آپ کو دیکھ کر زیادہ مطالبہ نہ کریں یا بد زبانی نہ کریں آپ تشریف لائے لیکن وہ نہ مانے جنہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا تو آپ کھجور کے ڈھیروں میں سے ایک کے چاروں طرف چلے ٹھیک ہے ایک ڈھیری جو تھی اس کے چاروں طرف گھومیں اور دعا کی اسی طرح دوسرے ڈھیر کے پھر آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کھجوریں نکال کر انہیں دو چنانچہ سارا قرض ادا ہو گیا اور جتنی کھجوریں قرض میں دی تھی اتنی بچ بھی گئیں یہ بھی موج جاتا پھر پتھروں سے متعلق بھی کچھ مجھ ہیں یہ سارے تو درختوں اور پھلوں وغیرہ کے تھے کچھ پتھروں سے متعلق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں میرے مبوس ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں یعنی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتا تھا ایک دفعہ آپ اہد پہاڑ پہ تھے تو اہد نے کیا کیا ہلنا شروع کر دیا آپ نے کیا فرمایا آپ کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان تھے آپ نے اس پہ پاؤں مارا اور فرمایا اوہ ٹھہر جاؤ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں تو ٹھہر گیا یہ بھی ہے پھر جانوروں سے متعلق حیوانات سے متعلق کچھ مجزات ہیں کچھ یاد ہے آپ کو کون سا اونٹ نے کیا کیا تھا ہاں اونٹ نے شکایت لگائی تھی کس کی مالک کی وہ کیا کرتا تھا اونٹ رو رہا تھا اچھا پچھلے دنوں میں نے یو ٹیوب پہ دیکھا اونٹوں کو روتے ہوئے ان کے پاس کچھ لوگ جا کے قرآن پڑھتے اور کچھ اونٹ رونے لگتے ہیں لٹرلی یہ سعودی عرب میں مجھے کسی نے بتایا کہ شاید انہوں نے خود بھی مشاہدہ کیا ایک استاد تھے وہ اپنے شاگردوں کو لے کر گئے اونٹوں کے باڑے میں اور کہا کہ پڑھو برام تو اس اونٹ کے واقعی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں وہ بہرحال تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر اور سر کے پچھلے حصے پہ ہاتھ پھیرا جس سے وہ پرسکون ہو گیا پھر فرمایا اس کا مالک کون ہے تو ایک نوجوان انصاری آیا اس نے کہا یہ میرا اونٹ ہے فرمایا جو اللہ نے تمہاری ملکیت میں کر دیا ہے تم اس کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ محنت مشقت کا کام لیتے ہو پھر اسی طرح ایک اور بھی اونٹ سے متعلق ہے سرکش اونٹ ایک باغ میں داخل ہونے والے ہر بندے پہ حملہ کر دیتا تھا تو لوگوں نے شکایت کی آپ سے تو آپ باغ میں تشریف لائے اونٹ کو بلایا وہ گردن جھکایا آپ کے پاس حاضر ہوا نے آ کے بیٹھ گیا اب نے فرمایا اس کی لگام لاؤ وہ لگام اس کے منہ میں ڈال کر اونٹ کے مالک کے حوالے کر دی پھر لوگوں کی طرح متوجہ کر فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی نافرمان انسان اور نافرمان جنوں کے علاوہ ساری مخلوق کیا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بحمدك اللہ الا انت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ